السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام علیکم وائس اوکے السلام علیکم آپ تمام لوگ خیر و حفیت سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں آپ تمام لوگ خیر و حفیت سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں الجملیہینسی خیر خواہی ہے دین نصیحت ہے دین نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے. خواہی دین دین دین خیر مبارک ہے دین خیر یہ مشکات شریف کی حدیث ہے اور مسلم شریف کے اندر بھی ہے اور حضرت تمیم اور داری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے داری فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکرم سلیندین نس دین کے لوگ مختلف آتے ہیں اور ملکیت کے آتے ہیں مختلف آتے دین کے ایک معنی قدرت, بھی ایک قدرت, قدرت کے بھی ہیں عید کے بھی ہیں حکم کے بھی ہیں قدرت کے بھی ہیں لیکن جو اس کے مشہور معنی ہیں وہ ہیں مذہب ملت وہ ہے افاد ملت کے معنی آتے ہیں ٹھیک ہے آپ یاد رکھنے کے لیے کیا یاد رکھیں دین کا لہ رہا ہے یاد مذہب کا لوگ مل ہے ٹھیک ہے مل ٹھیک ہے اس کی جمع آتی ہے ادیاان دین کی جمع کیا آتی ہے بےکثر دال یعنی جب دال کے نیچے زیر ہوگی کثرہ ہوگا تین جس کا معنی ہوتا ہے مذہب یا ملت جس کا اس کی جمع جو آتی ہے وہ کیا آتی ہے ادیان ایک لفظ اور ہوتا ہے بے فتح دال دال کے فتحہ کے ساتھ یعنی دال پر جب زبر ہو جس کو پڑھتے ہیں دہین کیا پڑھتے ہیں وہ دائین ٹھیک ہے جس کا مطلب ہوتا ہے قرض وغیرہ کیا اس کی جمع آتی ہے دیون کیا جمع آتی ہے دائین اور دجون اور یہ جو ہے اور اس کی جمع آتی ہے اجیان ٹھیک ہے نصیحت نصیحت کا مطلب خیر خواہی نصیحت نصیحت کا مطلب جس میں کسی کو خیر اور صلاح کی طرف کیا کیا جائے بلایا جائے سلاح کی طرف کیا کیا جائے بلایا جائے حکمر حکمر دین, دین, دین بلحائی کا نام ہے دین خیرخواہی کا نام کا نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین اصل جو پوری حدیث ہے وہ یوں ہے اصل جو سوال کیا گیا جب فرمایا گیا کہ دین کیا ہے بلائی کا نام ہے دین خیر خواہی کا نام ہے تو پوچھا گیا کہ نصیحت کس کے لیے, دین جو ہے, ہے, کے لیے دین جو ہے دین جو بلائی ہے اس میں خیر ہے کس کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا فرمایا کہ دین نصیحت اللہ کے لیے یعنی کہ اللہ کے نصیحت کے وہ کیسے اللہ کے وجود کا صحیح اعتقاد رکھا جائے اور اس کے وجود کو تسلیم کیا جائے اس کو اللہ تبارک و تعالی کے وجود کو اور دین نصیحت کتاب اللہ کے لیے یعنی قرآن مجید کے لیے اس کی تصدیق کی جائے اور پھر اس قرآن مجید پر عمل کیا جائے اس کی تلاوت کی جائے پھر نمبر تین پہ فرمایا کہ دین نصیحت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یعنی رسول کے لیے کہ اس کی نبوت کو تسلیم کیا جائے اور اس کی اطاعت کی جائے پھر آخر ارشاد فرمایا کہ دین نصیحت ہے عام لوگوں کے لیے کہ ان, کے ن... ان کو نفع پہنچایا جائے اور ان سے نقصان کو دور کیا جائے یہ ہے مکمل حدیث اس کے جو پہلا لفظ ہے وہ کیا ہے دین وصیحت تو یہ ہے کہ جن کے الفاظ بہت ہی مختصر لیکن جو معانی ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ کثیر اور بہت زیادہ وسیع ہوتے ہیں دیکھیں دو ہی لفظ عدینا اب, اب جب ہم اس کی عبارت پڑھیں گے تو ان کا جو حمزہ ہے یہ حمزہ وسیع ہے یہ ختم ہو جائے گا اب ہم اس کو جب ملا کر پڑھیں گے تو, دین, تو دین خیر خواہی ہے مسلم شریف کی روایت ہے عشقہ شریف کی بھی روایت ہے اور کس راوی کون ہے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کون ہم تمیم الداری رضی اللہ عنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحة دین خیر خواہی ہے پھر پوچھا کہ کس کے لیے ہے فرمایا اللہ کے لیے ہے کہ اس کے وجود کا اعتقاد رکھا جائے پھر فرمایا کہ یہ کتاب اللہ کے لیے ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے اس کی تصدیق کی جائے اور اس پر عمل کیا جائے پھر فرمایا کے دین خیر خواہی ہے رسول کے لیے کہ اس کی نبوت کو تسلیم کیا جائے پھر اور ان کی اتحاد کی جائے پھر فرمایا کے دین نصیحت عام لوگوں کے لیے کہ ان, سے ان کو نفع پہنچایا جائے اور ان سے کیا ہے نقصان کو دور کیا جائے اس میں چونکہ ہم لوگ ترکیب بھی کرنی ہے ہم لوگوں کو تو اس لیے ہم ساتھ ساتھ ترکیب کو بھی دیکھیں گے عام طور پر ترکیب کے اندر یہ ہوتا ہے مبتد اور خبر تو آپ نے پڑھا بھی ہوگا علمح کے اندر یا پڑھ بھی لیں گے تو نہاب کا اصول ہوتا ہے کہ عام طور پر مبتدا جو ہے وہ معرفہ ہوا کرتا ہے اور خبر جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے نکرہ ہوا کرتی ہے ٹھیک ہے مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ لیکن جب دونوں اسم ایسے آ جائیں دونوں کے دونوں معرفہ ہوں ان میں سے ایک مبتدا بن رہا ہو اور ایک خبر بن رہا ہو آپ کسی کو بھی مبتدا یا خبر بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس کی ترکیب کریں گے ادین مبتدا ان نسی خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیا خبریا جی سمجھ میں ہے کہ نہیں بالخصوص امہ کے طلبہ اور بالعمو سب کے ساتھ اب دینو مبتدا ان نسی خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیا خبریہ ایک بار پھر سے دیکھ لیجئے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے فرماتے ہیں الدین عبارت جب ملا کر پڑھیں گے تو الدین دین, دین دین ہے توغی معنی لفظی معنی ملت مذہب اس کی جمع آتی ہے ادیان ٹھیک ہے اور اسی طرح کے ایک لفظ اور ہوتا ہے دال کے فتحہ یعنی زبر کے ساتھ دائن اس کی جمع آتی ہے بجون جس بین کس کو بولتے ہیں قرضے کو بولتے ہیں قرض ٹھیک ہے ان نسیحا میں مزدر ہے ان نسیحا میں مزدور ہے اس کا مطلب ہے خیر خواہی نفع کہ جس میں دوسروں کے لیے کیا ہو نفع ہو فائدہ ہو تو پوری جو روایت ہے وہ یوں ہے کہ جب فرمایا گیا دین ان نصیحت خیر خواہی ہے دین بلائی ہے دین نصیحت ہے نصیحت ہر وہ فعل ہر وہ قول جس میں دوسروں کے لیے بلائی ہو اور کامیابی کی طرف رہنمائی ہو اصطلاح کے اندر نصیحت ٹھیک ہے نصیحت ہر اس قول یا فعل کو کہتے ہیں جس میں دوسروں کے لیے بلائی ہو اور کامیابی کی طرف رہنمائی ہو پوری حدیث یہ نصیحت کس کے لیے ہے فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے ٹھیک ہے بلائی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے دین اس کے وجود کا صحیح اعتقاد رکھا جائے یعنی تسلیم کیا جائے کہ اللہ رب العزت کا وجود ہے ایک خدا ہے جس نے جہاں کو بنایا ہے پھر فرمایا کہ دین خیرخواہی ہے بلائی ہے کتاب اللہ کے لیے یعنی قرآن مجید کے لیے کہ اس کی تصدیق کی جائے اس کی تلاوت کی جائے اور اس پر عمل کیا جائے تیسرے نمبر پر فرمایا کہ یہ نصیحت رسول کے لیے کہ اس کی نبوت کو تسلیم کیا جائے کون نمبر چار پہ فرمایا کہ نصیحت ہے یہ عام لوگوں کے لیے ان, کے ان کو نفع پہنچایا جائے اور نقصان کو ان سے دور کیا جائے نہ یہ کہ آج کے لوگوں کی طرح کیوں ہر کوئی کوشش یہ کرتے ہے کہ دوسرے کو نقصان تو پہنچے نہ کہ فائدہ لیکن دین نام ہے کس چیز کا خیر کا کہ دوسرے کو نفع پہنچایا جائے نقصان کو اس سے دور کیا جائے نہ یہ کہ اس سے نفے کو دور کیا جائے اور نقصان اس کو پہنچایا جائے ٹھیک ہے تو دین کو اپنی زندگیوں میں لانا ہے نصیحت اپنانی ہے پہلے خود دین کو سمجھنا ہے کہ دین کیا چیز ہے جب اپنے اندر دین آ جائے خود تعبیر اور فرما بردار بن جائیں پھر دوسروں کو بھی اچھے بات کی طرف لائیں اچھے طریقے سے پیار محبت کے ساتھ ان کو دین کی طرف بلائیں اور ان کی ٹھیک سے رہنمائی کریں اور ان کو معلوم ہو ان کو چل کر دکھائیں اور آپ کے لفظ آپ کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اور آپ کا چال چلن آپ کے اعمال و افعال خود ان کو بتائیں کہ پتہ چلے کہ دین اس چیز کا نام ہے ٹھیک ہے نا ہر قول اور ہر وہ فیل جس میں بلائی ہو رہنمائی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو اقوال کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں پر حکومت کی ہے اور پھر کیا ہے افعال کے ذریعے سے کردار کے ذریعے سے اخلاق کے ذریعے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے کئی سارے مقامات پر جا کر لوگوں کو یوں اسلام کی دعوت دی ہے کہ ہماری طرح ہو جاؤ کون مثلنا ہماری طرح ہو جاؤ بس یہی دعوت کے لیے کافی سمجھا جاتا تھا آج ہم بھی مسلمان ہیں میں بھی اپنے آپ کو مسلم کہتا ہوں آپ بھی کہتے ہیں تو ہم اپنے اندر ذرا جھانک کر دیکھیں کہ کیا ہم کسی کو جا کر کہہ سکتے ہیں کہ ہماری طرح ہو جاؤ جن کا نہ چلنا دین کے مطابق جن کا نہ بیٹھنا دین کے مطابق جن کا نہ کھانا دین کے مطابق جن کا نہ سونا دین کے مطابق جن کا نہ اخلاق دین کے مطابق, نہ, دین کے مطابق، نہ ان کی گفتگو دین کے مطابق نہ ان کے اعمال نہ اخلاق نہ کردار کیسے کہہ سکتے ہم گال کی ایک جانے تھپڑ نہیں دونوں جانے لگیں گے اگر کسی کو کہیں گے کہ اگر دین پر چلنا چاہتے ہو تو ہماری طرح ہو جاؤ کبھی بھی نہیں تو اس لیے دین خیر خواہی ہے دین ہے ہے سب کے لیے وہ کیسے اس کو ہم نے اپنانا ہے کتاب اللہ سنت رسول کو اپنی زندگیوں میں ڈالنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سنن ہیں طریقے ہیں ان کو اپنی زندگی میں ڈالنا ہے ان کو سمجھنا ہے اور پھر کیا ہے ان کو اپنانا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی جی آپ لوگوں کو حدیث اس کا ترجمہ اس کی مختصر تشریح اور اس کی ترکیب سمجھ میں آگی? جی چلیے اللہ تبارک و تعالی ٹھیک ٹھیک دین کی سمجھ پھر اس پر عمل اور پھر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سمیت تمام سننے والوں کو صحت والی حافیت والی ایمان والی لمبی زندگیاں کا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سمیت آپ تمام کے حامی بھی ہوں ناصر بھی ہوں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ